انا کا مسئلہ ہوتا ہے انفلیٹیڈ ایگوز ہوتے ہیں اس کے آگے سچائی نظر ہی نہیں آتی گھٹیا ہونے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو کوئی کتنا بھی متقی ہو ذہین ہو ایمان والا ہو لیکن وہ ان کے نزدیک کسی قابل عزت کیٹیگری میں نہیں آتا ابن عربی نے کہا کہ گھٹیا وہ ہے جو دین بیچ کر دنیا کمائے اور اپنا دین برباد کر کے دوسروں کی دنیا سمار دے ن علیہ السلام کی قوم نے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا هُمْ <الرَّائِ> کہنے لگے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں گھٹیا سمجھے جاتے ہیں بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو بلکہ ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے اوپر چپکا دیں و یا قومی اور اے میری قوم لا اسم علیہ مالا۔ میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا رسولوں نے جب بھی دین کی تعلیم دی مفت بغیر کسی پیسے کے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی اگر آواز اچھی ہے یا بولنے کا اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیلنٹ ملا ہے یا کوئی اور خوبی اس کو ملی ہے تو وہ اس سے دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے ٹکٹس ہوتے ہیں پانچ پانچ سو پندرہ پندرہ سو کے ٹکٹس ہوتے ہیں لیکن رسولوں نے تو کبھی اپنی بات سنانے پر ٹکٹ نہیں لگایا افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور اس اندیشے کی بھی تم کو ضرورت نہیں کہ اب ہم نے ٹکٹ خرید لیا اور اب اگر ان کی بات ہمیں پسند نہ آئی تو ہمارے پیسے کا نقصان ہوگا کہا تم سے میں مال تو نہیں مانگتا ان اجریا اللہ, اللہ وما انا بطورد اللہ آمنو. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو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 اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں گا اب رسول کے ہاں عزت کا معیار اور رسول کو جھٹلانے والوں کے ہاں عزت کا معیار ٹینجنٹ رہا بالکل اپوزٹ بالکل متضاد تو یہ وہی بات نو علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں کہ تم ظاہری دولت دیکھتے ہو اللہ تو باطنی دولت دیکھتا ہے ایمان کی دولت دیکھتا ہے تم ان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو اللہ تو ان کے دلوں کو دیکھتا ہے تم لوگوں کا لباس دیکھ کر جج کرتے ہو کہ یہ قابل عزت ہیں یا نہیں اللہ تو اعمال دیکھتا ہے کہ یہ قابل عزت ہیں یا نہیں ساری باتیں ہو گئیں نو علیہ السلام کی قوم لوجک کے میدان میں تو خاموش ہو گئی اب آپ دیکھیں نو علیہ السلام کس قدر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس دلائل ہیں آج ہمارے پاس چونکہ دلائل نہیں ہوتے علم ہمارے پاس نہیں ہے تو کوئی جب ہم سے دین کے بارے میں بات کرتا ہے سوال پوچھتا ہے ایک دم ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو اپنے علم کی کمی کو ہم غصے کی زیادتی یا آواز کی اونچائی سے کمپنسیٹ کرنے کی یا اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ چیز تو پھر دین میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے لوگ ہم پہ ہنسنے لگتے ہیں یہ نہیں کرنا علم حاصل کرنا ہے جتنا جتنا انشاءاللہ علم آئے گا اتنا اتنا غصہ کم ہوتا چلا جائے گا طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جائے گا تو دلیل کے میدان میں تو قوم ہار گئی بولے قالو یا نُ کہنے لگے اے نوح. قط جادلتنا ف اکثرتا جد اے نو تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت تم نے ہم سے جھگڑا کیا یہ دیکھیں بات سمجھانے کو جھگڑا کہہ رہے ہیں جیسے اب مائیں ہوتی ہیں ایک بات مائیں کہتی رہتی ہیں بچوں سے کہتی رہتی ہیں بچے نہیں سنتے نہیں سنتے ماں پھر کہتی ہے پھر کہتی ہے اپنا قصور ماننے کے بجائے کہتے ہیں بہت نیک کرتی ہیں تو یہ وہی والی چیز ہے کہہ رہے ہیں کہ نُ بہت نیک کرتے ہو تم ہمیں بہت جھگڑا کیا ہے تم نے ہم سے فات نہ بے مات کنتا میں نہ اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر سچے ہو نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے بٹکانے کے ساتھ آپ دیکھیں رب کا حوالہ کہ رب جس نے کہ بنایا جس نے کہ پیدا کیا تو ہو بھی ادئ جو قرآن میں آتا ہے کہ میں نے تو اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اپنا ماسٹر پیس کوئی تباہ نہیں کرتا کوئی برباد نہیں کرتا جب کہ وہ ماسٹر پیس خود ہی ڈیفیکٹیڈ نہ ہو جائے تو رب ہے اور رب اگر بٹکاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ ناوز باللہ رب کوئی سیڈسٹ ہے اور لوگوں کو جہنوں میں ڈال کے کوئی اس کو خوشی ملے گی یا اللہ نے سوچ لیا کہ یہ فلاں شخص ہے اتنا گڑ گڑا رہا ہے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے اس کے دل میں نیکی کی تڑپ ہے لیکن میں نہیں دوں گا ہدایت ایسے ہوتا ہے کوئی ناوز باللہ ناوز باللہ کیا جو اللہ کی صفات ہیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ظالم ہوگا نہیں تو اللہ جو کسی کو بٹکاتا ہے تو یہ فیصلہ اللہ اس کی نیت کے حساب سے کرتا ہے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 تو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی کشتی ہو جو دنیا میں بنائی جا رہی ہو اللہ یا یہ کہ کوئی دور دور پانی نہ ہو اور یہ کشتی بنا رہے ہوں نو علیہ السلام مومن تھے مسلم تھے وہ تو اور مومن مسلم کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ حکم دے وہ کام شروع کر دیتے ہیں افسنڈ بٹس اگر اور مگر کیا اور کیوں یہ نہیں پوچھتے نول علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی کہ اللہ کشتی بنانے کا کیوں مجھے حکم دے رہا ہے کون سا یہاں پانی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ چیز انسان کے اندر بعض دفعہ نفاق پیدا کر دیتی ہے کہا کشتی بناؤ کشتی شروع کر دی وہ یس ناولفلق ن علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اب امیجن کریں نا وہاں لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا وہ کلّ مام مرہ علیہ ملا من قوم ہی سخر ہو اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ وہی کی روشنی میں نیکا مال کی کشتی بناتے ہیں ان کا ایسے ہی آج مذاق اڑایا جاتا ہے اور جو مذاق اڑاتے ہیں وہی گناہوں میں خود غرق ہیں قوم نے بھی مذاق اڑایا ان کا کالا ان تسخروا من نف ان نسخر و من کم کما تسخر انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی امرنا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا وہ فارت تنور اور وہ تنور تن بل پڑا لحمل من ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو وہ آہ لگا اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ من سبق علیہ القول سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کر دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے وقالر کبوف ہی ہا علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں بسم اللہ ہی مجرحہ و مرسا ان ربی اللہ غفور الرحیم اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے یہ دعا ہے کشتی کے اور سمندر کے سفر کے لیے جب بھی انسان جہاز میں سوار ہو پانی کی سواری ہو تو یہ دعا پڑھ لے تو یہاں دیکھیں کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے لیکن ان کا اعتماد کشتی پر نہیں ہے اللہ پر ہے کہ اللہ کے نام سے اللہ نے چاہا تو تیرے گی اور اللہ نے نہ چاہا تو نہیں تیرے گی اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کتنا قدیم جملہ ہے کتنا قدیم کلمہ ہے اب وہ طوفان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے وہیا تجری بہم فی موجن کل جبال کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی ہنگامہ ہے طوفان ہے آسمان سے بارش ہے اور نیچے سے دریا جو ہیں وہ ابل رہے ہیں اور طوفان ہی طوفان ہے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں نو علیہ السلام کشتی میں ہیں اب کیا دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو اس کا نام یام آتا ہے روایات میں کہا جاتا ہے کہ نو علیہ السلام کو اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اندر سے دراصل کفر میں مبتلا ہے اوپر سے مسلمان تھا لیکن اندر سے کفر میں مبتلا تھا اپنے باپ کی تعلیمات کے ساتھ اس کی وفاداری نہیں تھی اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی صحبت اچھی نہیں تھی برے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا تو اپنی صحبت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا و نادا نوحب نہ ہو اور ن ع علیہ السلام نے اس کو پکارا نو کا بیٹا دور فاصلے پر تھا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہ اب دیکھیں اس میں باپ کی شفقت بھی ہے نبی کی دعوت بھی قالا بولا سا آوی الا جبلی یار سمنی من الما میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا یہ ہے مادہ پرستانہ ذہنیت مٹیریلسٹک مینٹیلیٹی اللہ پر بھروسہ نہیں اسباب پر بھروسہ اور جو اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ تو غرق ہو کر تباہ ہو کر ہی رہتے ہیں قالعن علیہ السلام نے فرمایا لا آصم ال یومر اللہ اللہ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے یعنی کہ نہ تو کوئی خون کا رشتہ بچائے گا نہ نبی کا بیٹا ہونا بچائے گا اور نہ اسباب بچائیں گے صرف اللہ بچائے گا تو بیٹے نے بات نہ سنی وہ بینا مل موجو فقان امن المغرقین اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا نوح علیہ السلام کا حال تو سوچیے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ اور اپنا بیٹا ہے وہ آنکھوں کے سامنے قرق ہو گیا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایسی کہیں ڈوب جاتا نو علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے تو نہ ڈوبتا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے اپنی اولاد کو غرق ہوتے دیکھنا لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ امبیا کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے سخت ترین آزمائشیں بھی امبیا کے لیے آتی ہیں اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دیکھو صبر کرنے والے کس طرح صبر کرتے ہیں اللہ سے پھر وہ گلے شکوے نہیں کرتے وکیلا یا اردو لڑی ما اکی حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا وہ یا سما او اور اے آسمان رک جا وغیز الما چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا وقدی قدی الامر اور فیصلہ چکا دیا گیا وسطوت الجودی اور کشتی جودی پر ٹک گئی طوفان تھم گیا جودی اس پہاڑی کا نام ہے جہاں وہ ٹکی وکیلا اور کہہ دیا گیا بورڈ الق قوم ظالمین دور ہو ظالموں کی قوم تنکوں پتھروں کنکروں کی طرح تباہ کر دیے گئے اللہ کی نظر میں کروڑوں بھی کافر ہوں ان کی کوئی ویلیو نہیں جیسے کچرے کو ہم جمع کر کے اور اس کو پھینک دیتے ہیں ڈسبن جب بھر جاتا ہے ہمیں اس کچرے پر نہ پیار آتا ہے نہ محبت ہوتی ہے نہ اچھا لگتا ہے تو یہ کچرا تھا سب جمع کر کے کوڑا کٹکٹ دور کر دیا گیا ورن دا نوہن اب سب کچھ ہو چکا اب نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی دن رات ایک کر دیے تھے اللہ کے نیک بندے کوئی گناہ نہیں کوئی نافرمانی نہیں اب دعا کرتے ہیں اپنے رب سے ونا دا نوہن رب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ربی اے میرے رب ان نبنی من آہلی میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا دیکھیں اور یہ کہ تو نے نہ بچایا اللہ کے ساتھ ایسی گستاخیاں نہیں کرنی چاہیے اللہ کے فیصلوں کو کوسچن نہیں کرنا چاہیے ڈھکے چپے انداز میں ڈر ڈر کے خیفا خوف اور عاجزی کے ساتھ دعا کیا کی وہ ان واردہ کل حق قواط احکم الحاکمین اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے کہلا تو نے وعدہ کیا تھا نا بس اس طرح کر کے اشارے میں بات کر دی اب اللہ کی شان دیکھئے. کالا یا نوح کہا اے نوح ان لئیسا میں ناہلکھ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا ان عمل ان غیر وسوالح وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا مراد ہے کہ گھر والا نبی کا ہونا اس کے لیے عمل بھی درکار ہے صرف سلب سے پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے فلاں ماں سلا کا بیہی علم لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا ان نیاتوں کا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں انتقونہ من الجاہلین کہ تو اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے اس کو کہتے ہیں نا کہ رب و ربن و ان تنزل و رب تو رب ان ترقا رب تو رب ہے چاہے وہ پہلے آسمان پر نزول کرے اس کی شان رب والی ہے اور بندہ بندہ ہے چاہے نُ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو روک دیا گیا سفارش مت کرو سفارش سے روک دیا گیا کہ تم اپنے بیٹی کی سفارش بھی نہ کرو مجھ سے اور کہاں کہ ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم ایک بات نہ مانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فرمانی پر نافرمانیاں فرمانیاں کیے چلے جائیں اور وہ قیامت کے دن سفارش کر کے ہم سب کو بخشوا لیں گے اور اللہ ضرور ان کی سفارش سن لے گا بڑے سبق ہیں ہم سب کے لیے ان قصوں کے اندر قالر رب بھی اِنّی ادب کا ان اسلّا مال سلی بہ علم نو علیہ السلام نے فورن عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں کیا ہوا کیا بیٹے کو بھول کر اپنی فکر پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یہ ہے تقوا کی علامت اللہ کی محبت کی علامت اللہ کے ناراضگی کا خوف ایسا ہونا چاہیے انسان میں وہ اللہ تخفرلی و ترحمنی اکمن الخواثرین اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا کوئی غرہ نہیں اپنی پچھلی نیکیوں پر کتنے سال تو نیکیاں کی اب کہ اللہ میری اتنی بات بھی نہیں سنے گا یہ انداز نہیں اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ ہو لیکن وہ محبت نہیں کہ جیسے ماؤں سے محبت ہوتی ہے اور مائیں جب محبت کرتی تو بچے سر چڑھ جاتے ہیں لاڈلے ہو جاتے ہیں اسپیل ہو جاتے ہیں اور زبان دراز ہو جاتے ہیں اللہ سے محبت کرنی ہے اور اللہ بھی محبت کرتا ہے لیکن ایسی محبت نہیں جو کہ زبان دراز بنا دے یا سینہ ٹھونک کر اللہ کے مقابلے میں آ جائے نہیں آج اللہ کا مقام یاد رکھے انسان اپنی ہی ان کو فکر پڑ گئی کہ اللہ اکم من الخاسرین اگر تو نے رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا حکم ہوا اینو علیہ السلام اتر جا ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامانے زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں اس سے پہلے تو آپ ان کو نہ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم فس بر تو صبر کیجئے ان نلاقبل مطققین انجام کار ہی کے حق میں ہے یعنی جیسے طوفان سے صرف نیک عمل کرنے والے بچائے گئے اسی طرح قیامت کے دن صرف متقی بچائے جائیں گے وہ العآ ان اخواہم حودا اور آت کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا کالا یا قوم بد اللہ مالکم الٰن غیر ان تم اللہ مفترون انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں یا قومی لاسکم علیہ اجرن ان اجریہ اللہ اللَََ فترانی افلاطاً اے میری قوم اس کام پر تو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ نہ میں تم سے پیسہ چاہتا ہوں نہ تعریف نہ شہرت نہ شکریہ اللہ کے ذمے میرا سارا اجر ہے افلا تعقلون کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے وہ یقمس تقفر تم متوبو الیہ یورسل ادرا رو و یجد کم کو وطن علاقوۃم ولا مجرمین اور اے میری قوم کے لوگوں اب میں رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اب یہ دیکھیے فائدہ بتایا جا رہا ہے سچے دل سے استغفار کرنے کا کہ وہ ہم نے پڑھا تھا نا متان حسن اللہ تم کو دنیا میں بھی بہت دے گا تم کیوں ڈرتے ہو کہ تم گناہ چھوڑ دو گے تو تمہاری دنیا کا مزہ چلا جائے گا دنیا دیکھنا اور کتنی خوشگوار ہو جائے گی دنیا کی زندگی تمہاری کتنی پلیزنٹ ہو جائے گی اور کیا کچھ تمہارے پاس رزق کی فراوانی ہوگی وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا قوتن الا قوتکم روحانی قوت بھی دے گا عبادات بھی خوب کرو گے اور مادی قوت بھی دے گا دنیا بھی خوب حاصل ہوگی آخرت بھی بنے گی دنیا بھی بنے گی اللہ بھی راضی اور تم بھی راضی ہوگے تو مجرموں کی طرح منہ پھیرو قالو یاہود انہوں نے جواب دیا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر تو آیا نہیں اب دیکھیں کہ اگر ہدایت کی طلب ان کو ہوتی تو رسول کی شخصیت خود سب سے بڑی بیانہ ہوتی ہے سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے آج بھی جب دین کی سمجھ ہمیں آنے لگتی ہے تو ہم کسی کے گھر سے دولت سے پیسے سے امپریس نہیں ہوتے ہم کس چیز سے متاثر ہوتے ہم کہتے ہیں کتنا نیک ہے دیکھو اس کی شخصیت بالکل قرآن والی شخصیت ہے اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے ہم کتنا متقی ہے کتنی اچھی عبادت کرتا ہے ہم نیک لوگوں کی شخصیت کو اچھا سمجھتے ہیں تو ان کو اگر ہدایت کی طلب ہوتی تو یہ رسول کی شخصیت کو دیکھتے وہ کافی موضاء ہے اور رسول اپنی شخصیت میں موضاء ہوتے ہیں اپنے اخلاق کردار اعمال کے لحاظ سے بے داغ ان کی شخصیت ہوتی ہے اور بے غرض ہوتے ہیں تو کہنے لگے واما نہن بے تاریکی عالی حتیینہ انقول کا واما نہنکا بے ممنین اور تیرے کہنے سے ہم اپنے مابودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں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 کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو ان نہ رب بھی علاسرو <مُسْتَقِيم> میرا رب سیدھی راہ پر ہے ف ان طول فقط اب لخت کم اور علی کم اگر تم مو پھیرتے ہو تو پھیر لو جو پیغام میں تمہیں دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے نہ رب الک ال شحفیز یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے اللہ کی نگرانی کا تصور کہ اللہ ہر چیز کا محافظ ہے اللہ کے قربت کا تصور کہ اللہ بالکل قریب ہے سمیع ہے بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے یہ اللہ کی صفات کے ذریعے سے جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ بالکل قریب محسوس ہوتا ہے بالکل قریب ہے تو مخالفت کی کثرت ہو یا طاقت اس کے خلاف استعمال کی جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہوں پھر مومن گھبراتا نہیں اللہ کی اس کو مدد حاصل ہے وَلَمَّ هُودًا آمَنُ مَا بِرَحْمَتَ مِنَّا مِنْ عَذَابٍ غلیظ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہُود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا دل کا عاد وہ تھے عاد جہاد بیاتی رب انہوں نے اپنے رب کی آیات کا سختی سے انکار کیا وہ اصو رسول اور نافرمانی کی اپنے رسولوں کی وہ تباؤ امر کلّ جبارن انید اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے بڑی دلچسپ بات ہے تبا و رسولو ہونا چاہیے تھا اور اصو کُ اللہ امری جبارن انید ہونا چاہیے تھا نہیں لیکن کیا کیا رسولوں کی تو نافرمانی کی تاکہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو اور جو جیسے انسان تھے جو کہ جببار تھے اللہ کے دشمن تھے ان کی اطاعت کرتے ہوئے کبینہ کہا کہ تم ہم جیسے انسان ہو آخر ہم تمہاری بات کیوں مانیں کیا وجہ ہے لوگ جببار کی انیل کی نافرمانوں کی کیوں عزت کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر بگڑے ہوئے معاشرے میں شر کو برائی کو پاور کا طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے اپنے معاشرے میں دیکھیے جو بھی میڈیا سے پروجیکشن آتی ہے موویز وغیرہ سے پروجیکشن آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو مرد بہت میچوں ہیں کوئی فائٹر پائلٹ ہیں یا لڑتے ہیں یا بہادری ہے وہ خوب گالیاں دیں گے اور انتہائی بے حیا ہوں گے اور بد کردار ہوں گے یہ ان کی طاقت کی کوئی علامت ہے سمبل بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور جو گالی نہیں دیتا جو دوسروں کا خیال کرتا ہے نرمی ہے اس کے اندر آجزی ہے کہتے ہیں بیچارہ نیک ہے سسی کہہ دیا کہ بیچارہ بہت ہی شریف ہے. انسلٹ کے طور پہ بچے اس کو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہم شریف ہیں کوئی شریف کہنا برائی بن گیا تو یہ بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈس پائے جاتے ہیں نیکی کو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک اس لیے بنتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا یہ وجہ ہوتی ہے دوسری چیز اگر ہم گلوبل یا نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں قومی سطح پر جو حکمران ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں اپنے ظلم کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ریایہ کو گناہ کے کاموں میں الجھا کر رکھتے ہیں تو رعایا اس کو برداشت کر لیتی ہے اب رسولوں کے بارے میں تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ انصاف تو قائم کریں گے لیکن یہ گناہ کے مواقع بھی ختم ہو جائیں گی تو ساری فوائشی اور جو کچھ ہنگامے ہو رہے ہیں ہماری من پسند کے کام ہو رہے ہیں یہ تو سب بند ہو جائیں گے تو قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی برداشت کر لیتی ہے لیکن پاکیزگی برداشت نہیں ہوتی اس سے تو جب کسی قوم کا یہ حال ہو جائے تو وہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگتی ہے اس قوم کا یہی حال ہو گیا تھا ظلم برداشت کر لیا لیکن سوچا کہ اگر یہ رسول حکومت میں آ گئے تو کیا ہوگا تو لہذا کہا انہوں نے ان کی ہم اطاعت نہیں کرتے وہ اتبی حاض دنیا لانتاً و یوم آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی اللہ آگاہ ہو جاؤ ان نا آدن قفرو رب آد نے اپنے رب سے کفر کیا اللہ آگاہ ہو جاؤ بو دل عاد دور پھینک دیے گئے عاد قوم حود حود علیہ السلام کی قوم اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی بستیاں نہیں تھیں کوئی چھوٹے موٹے گاؤں ہوں چند سو لوگوں کے یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ قومیں تھیں اور یہ سینکڑوں سال بسیں اور بہت کچھ ان کے ہاں عروج بھی آیا وہ علا سمود اخواہ ہم صلیح اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بس ہے فس بس اس سے معافی چاہو تم متوبو الی اور اسی کی طرف پلٹ آؤ ان نہ قریب مجیب یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے دو چیزیں جن پر کہ شرک کی عمارت کھڑی کی گئی آج بھی اور پہلے بھی ایک تو یہ کہ دیکھو اللہ بہت دور ہے اور دوسری یہ کہ عام انسان اللہ کو نہیں پکار سکتا ڈائریکٹ اس کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے کسی نیک انسان کے ذریعے کسی نیک روح کے ذریعے وہ اللہ کو پکارے اور کہا کہ ہم ہیں وہ وسیلہ تو ہمارے ذریعے سے تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچیں گی تو آپ دیکھیں نا کس قدر پاورفل پوزیشن میں آ گئے اللہ اور بندے کے درمیان جو اپنے آپ کو وسیلہ بنائے وہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان آڑ بن جاتا ہے حجاب بن جاتا ہے لوگ اللہ کو تو بھول جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا تو اس وسیلے والے کا کام ہے اور ہمارا کام اس وسیلے والے کو راضی کرو تو وہیں پہ نظر نیازیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اور چادریں چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں اور انہی کے پیر چو میں جا رہے ہوتے ہیں اور انہی کے ہاتھ چو میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پالا تو ان سے ہے یہ دیکھیں گے آگے یہ اللہ کو راضی کریں گے تو یہاں اس سارے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی کہ غلط بات کہ بہت دور ہے بالکل قریب ادا صالہ قیباد انی فنی قریب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہہ دیں بالکل قریب ہوں براہ راست سنتا ہوں مجیب جواب بھی دیتا ہوں رسپونڈ بھی کرتا ہوں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے اللہ سے کسی ذریعے کی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں جہاں مرضی پکارو جب مرضی پکارو ہمارے ہاں گاؤں تک میں یہ تصور موجود ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹلی دعا نہیں مانگی جا سکتی ہمارے ہاں ایک کام کرنے والی تھی نماز پڑھ کے اٹھتی تھی تو میں نے اسے کہا کہ تم دعا مانگو تو کہتی باجی دعا تو مزار پر مانگتے ہیں یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ سے مانگا جا سکتا ہے وہ کہتے نہیں پیر صاحب سے کہیں گے تو پیر صاحب آگے ہماری بات پہنچائیں گے اور اس میں ایکسپیکٹیشن انسانوں کی بہت ہوئی اس بات پر ساری باتیں صالح علیہ السلام نے ان کو بتائیں تو کہنے لگے قالو یا سالح اے صالح قد کنتا فینا مرجواََ قبل ہادہ اس سے پہلے تو, ہم, تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے کہ ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھیں رسول ہر معاشرے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں کریم آف دی سوسائٹی میں سے ہوتے ہیں ان کے اندر ذہانت ہوتی ہے فطانت ہوتی ہے بہترین شخصیت ہوتی ہے کرسمہ ہوتا ہے اللہ ان کو ظاہری باتنی اخلاقی روحانی ہر قسم کے حسن سے نوازتا ہے لوگوں میں نہایت پسندیدہ ہوتے ہیں لوگ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں اپنے لیے اس کو عزت سمجھتے ہیں تو کہا کہ ہمیں تو بہت توقعات تھیں تم سے کہ تم بڑا اپنا کریئر بناؤ گے اور تم بڑا اپنا اچھا فیوچر بناؤ گے اپنے آبا و اجداد کا نام روشن کرو گے لیکن کیا ہوا تم تو نرم اللہ ہو گئے ا تنہانا ما یابدو آبا اونا و اننا لفی شکم تد اونا مریب۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے اسٹیبلش نارمس کے ساتھ ٹکرانا سوسائٹی میں جو روایات جڑ پکڑ چکی ہوتی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ مخالف ہو جائے گا کالا یا قومی صلی علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو اور اے میری قوم کے لوگوں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اس کو مت چھیڑنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا فاق مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا فقالہ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا تمتوفی فی دارکم فلاست ایامن اب تین دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو دال کا غیر و یہ ایسی میاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی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 इन खंडरात को देख के हकीकत है कि कपड़े की जेवर की और घरों